الحمد لله رب العالمين ولا كبوت للمتقين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيب هي مقبرا عامدا تسلیمہ <تصفح> <tomala> <tomala> تمام حمد و ثناۃ تاریف و توصیف اللہ جل مجتو الکریم کی ذات برکات کے لیے جو کے کائنات بھی ہے اور مال کے ششحات بھی اللہ جلّہ عالا کی عمد و وصنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقب امن فخر ارب و اجم والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید انسوجاں سرورے لالا روخان نی رے تاباں سر نشینے محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے توراں سر خیل زہرا جمالہ جل وائے ازل نور ذاتِ لم یزل زل بائ عالم فخر آدم و بنی آدم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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خادم میں خاص ہیں انہوں نے دس سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت سات آٹھ سال عمر تھی تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا کہتے ہیں میں نے پورے دس سال تک حضور کی خدمت کی اور دس سال میں ایک بار بھی حضور نے مجھے عف نہیں کہا کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج محتارات میں سے کوئی مجھے کہنا چاہتا تو حضور فرماتے کہ چھوڑو اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی تو مجھے بھی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نوکری اور صحادت مندی اور حضور کی غلامی کا اعزاز اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا اعزاز فخر دیتا رہے گا تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ان باتوں میں سے جو حضرت انس کو حضور نے ارشاد فرمائی ایک بات یہ ہے یہ حضور نے ارشاد فرمایا سلاسن من کن نافی وجد حلاوت المان کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا گا ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے ایک ذائقہ ہے ایک مزہ ہے نماز کا ایک لطف ہے قیام کا مزہ ہے سجدے کا مزہ ہے سحری کا لطف ہے افطاری کا لطف ہے سلاۃ التراوی کا ایک مزہ ہے اعمال کا ایک لطف اعمال کی ایک ہلاوت ہے پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے اگر نماز فجر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اور ہے اگر تہجد کے وقت پڑھو تو اس کا مزہ اپنا ہے دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے اور وہی نماز ماہ سیام رمضان کو نصیب ہو جائے تو پھر لطف اور ہے اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھو تو لطف اور ہے مسجد میں آ کر کے پڑھو تو مزہ اور ہے اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر مزہ اور ہے اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتی مل جائے تو پھر لطف اور ہے اسی لیے افطاری گھر میں کرو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ اور ہے آپ دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں حلاوت ہر افطار کی ایک الگ نصیب ہوتی ہے لیکن اگر افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے تو ہر عمل کا ایک ذائقہ ہے ایک حلاوت ہے ایک لذت ہے اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے لیکن وہ پائے گا کون تو حضور, حضور نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے پہلی چیز یقون اللہ و رسول احبا الما صوا ماں اتنے محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کہ کوئی اور شے اتنی محبوب نہ ہو جب یہ کیفیت دل کی پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے دوسری بات وائیں مر او لا یو ہب ہُو کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے یہ اگر کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے جس سے بھی محبت کرے اس کی وجہ سے ہی کرے ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے تیسری چیز یک رہا ای یعدہ فل کفر بادہ از ان کا ذہ اللہ من ہو کما یک رہو عں یل کا اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آگیا ایمان میں اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جانا آسان ہو کفر کی طرف جانا مشکل ہو اگر یہ کیفیت باطن کی ہے تو پھر ایمان کی حلاوت پائے گا جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزی لکھ دے اور وہ کہے کہ مجھے ایمان کا مزہ نہیں آیا اس کو خاک لطف ملنا ایمان کا یہاں تو ہر شہ وار دینی ہے ایمان سب سے قیمتی متا ہے یہ بازیر میں رکھیں اس دنیا پر جو سب سے بڑی ہمیں دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار اللہ ہوگا تو جس شخص کو یہ تین سعادت مندیاں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ پالے گا حضرت ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلا اقسم اکسم ہند تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں میں کسمیاں طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلی چیز ما ناکا مال و آبد من سادہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا ایک سو روپے آتا دس روپے صدقے کر دیا باقی 90 رہ گئے اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ دس کم ہو گئے اور باقی نوے رہ گئے لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں دوسری بات ولا ظلام تنہا اللہ جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اگر اس نے صبر کر لیا لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہاں سال مقدمہ بازی رہی جنگ و جدل رہا دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا تو اپنی ناک بچانے کے لیے آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں اس نے صبر کیا ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا تیسری بات حضور علیہ السلام نے شعر فرمایا ولا فتح ابد ال بابا مس اللہ فتح اللہ علیہ بابا فقر اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا مانگنا شروع کر دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا وہ جو جو ہے مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی عزت ابو کبشہ الماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں بیان فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہو. تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے حضور نے شاد فرمایا سلاس دعواتن یستجاب یوستاب لا شک کا تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں رادی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں پہلی جو ہے دعوت المظلوم جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی اس لیے کہا مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے وداوت المسافر اور مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل قبل کرے وداوت الوالد لے اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اپنے بیٹے کے لیے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سلاسن رخصہ تین سے ایسی ہیں جن سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شخص کو بھی چھٹی نہیں ہے رخصت نہیں ہے کہ چلو اسے معاف کر دیں اسے معاف کر دیں کئی صورتوں کے اندر عورتوں کے اوپر مخصوص میں نماز روزے کی چھٹی ہے مرد بوڑھا ہو جائے اور نہ جا سکے بڑائی بیماری یا مرض یا سفر ہو تو جمعے کی چھٹی ہے اس طرح شیخ فانی کے لیے روزے کی چھٹی ہے رخصت ہے لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں رخصت نہیں ہے چھٹی نہیں ہے پہلی بر الوالدین مسلمان کانا اوقافرن والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے گا یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے بندہ کہے کہ میرا والد میری والدہ وہ کافر ہیں یا کافر ہیں جس طرح کہ روس صحابہ نے پوچھا آج کل تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر یہ مسائل بہت سارے تھے بالخصوص اس زمانے میں تو کہا کہ ان کے ساتھ ہر صورت کے اندر بر یعنی نیکی کرنی ہے دوسرا ولوفا بال عہد مسلم او کافرن دوسرا عہد کا پورا کرنا وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو وہ عہد نہیں توڑ سکتے جو بھی صورت ہو وہ کافر بھی ہو عہد کی پاسداری کرنی ہے تیسری بات وہ ادا الامانہ الا مسلم کانا او کافرن امانت کا ادا کرنا اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ لوگ حضور کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور آکا کریم علیہ السلام ان کے محاصرے سے نکل گئے لیکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہاں صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے آنا وہ خون کے پیاسے ہیں لیکن حضور کو خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں اچھا کسی نے حضرت علی المرتض سے پوچھا کہ تمہیں پھر نیند آ گئی تھی حضور کے گمان میں وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے انہیں تو نہیں پتا کہ پردے میں کون لیٹا ہوا ہے تو وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے تو تم سو گئے تھے حضور نے تمہیں کہا کہ امانتیں دے کے آنا تو رات پھر بڑی مشکل گزری ہوگی حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ڈٹ کے سویا تھا نیند کیسے آئی تھی کہا حضور نے کہا تھا اے علی سو جاؤ صبح اٹھنا لوگوں کی امانتے دینا اور تم بھی مدینہ آ جانا مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی امانتیں بھی واپس کروں گا اور خیریت سے مدینہ بھی پہنچوں گا مجھے حضور کے فرمان پہ اتنا یقین تھا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کی رخصت نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے شاد فرمایا سلاس و منجیات تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والی جو شخص ان تین چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ السر والعلانیہ اللہ سے ڈرنا چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو سر و اعلان میں مخفی و ظاہر ہر صورت میں اللہ کا ڈر ول عدل و فر اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر پانچ بنا دیے گئے ہیں تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے خوشی ہو غم ہو کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کر لی لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے رخصت دے دی جائے اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے آقا کریم علیہ السلام الفاء بلال لوگوں کو منادی کر دو اور دو ممبر بچ گیا منادی کر دی گئی لوگ جمع ہو گئے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس پر اسے نرمی کر لی جاتی اس پر اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ اشار فرمایا لاؤ سارا فاطمہ بنت تو محمد لقاتا محمد ان کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا ولکس تو الفقر و اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو دونوں صورتوں کے اندر میانہ اختیار کرنا یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں حضور فرمایا کہ یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہے خشیت اللہ فر و العلانیہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے اللہ سے ڈرے گا تو آخر ٹھیک ہو جائے گی ولادل فر غذائے ولغذب اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی ولکش دو فلفقر و اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا مشکل میں نہیں پڑے گا ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے تو ان تین فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے حضور نے شاد فرمایا صلاح من کن نہ فی ہے ف ہوا و ان و صلاح و و حضور رفما جس میں تین چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے اور عمرے کو جائے جو مرضی کرے لیکن وہ منافق ہے یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں ہے عملی نفاق مراد ہے وقالا وکالہ اِنّی مسلم اور ساتھ یہ کہے بھی کہ میں تو مسلمان ہوں میں تو حضور کا غلام ہوں یہ کہتا بھی رہے اور نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے حج بھی نہ چھوڑے ہر سال عمرہ بھی کرے لیکن فرمایا کہ تین اگر اس کے اندر چیزیں ہیں تو وہ منافق ہیں پہلی چیز اضاحت دسا کازابہ جب بولے تو جھوٹ بولے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں اللہ اکبر واحض وعدہ اخلاف اور دوسری بات جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے وعدہ خلاف کرے واحض تو میں اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے امانت میں خیانت کرے وعدہ خلافی کرے اور بولے تو جھوٹ بولے جس شخص میں یہ تین بری خصلتیں پائی جائیں وہ روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اور بار بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے شاید فرمایا سلاسن لا لاتو خرو تین چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا تین چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا پہلی چیز اصلا تو ازاطت جب نماز آ جائے تو فوراً ادا کر لو ول جنازہ تو اضا حضرت اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے یہ میت کی تکریم ہے میت کا اعزاز ہے کہ فوراََ جنازہ پڑھا جائے وہ وزو کر رہا ہے آدمی وہ دور سے آ رہا ہے کپڑا ہلایا جا رہا ہے کہ جلدی آ جا اور میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ اس کی تقریم کے برعکس بات ہے بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو وضو جنازے کے لیے کیا جائے وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے مسئلہ ٹھیک نہیں اصل یوں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں سوائے ولی میت اور امام جس نے جنازہ پڑھانا ہے وہ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا دور بھی ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے گا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جنازے کا انتظار نہیں ہوگا نہ ہو سکتا ہے تو وہ اگر باوضو نہیں ہیں اور پانی دور ہے اگر وہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں تو وہ تیمم ایک خاص وقت اور ضرورت کے لیے کیا گیا تھا جو ہی جنازہ پڑا تو وہ تیمم ان کا ختم ہو جائے گا تو وہ یہ ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے اور اس کو یوں بنا لیا گیا کہ والے جنازے والے وضو سے نماز نہیں ہوتی جو وضو کیا جائے اس میں کوئی نہیں جو تیمم وہ وقتی طور پہ کیا گیا تھا اس لیے کہ جب جنازہ آ جائے تو اس کو رکھ کے اوروں کا انتظار کریں یہ میت کے پروٹوکول اس کی تقریم اور اس کے اعزاز کے خلاف ہے کہ اس کو رکھا جائے اور کسی اور کا انتظار کیا جائے سارے آ کے اس کا انتظار کرے ہاں یہ کیوں کسی کا انتظار کرے تو جب جنازہ آ جائے تو پھر فوراً جنازہ پڑھ لینا چاہیے بعض کا جو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے پڑھنے لگتا تو ایک بندہ بولتا جی وہ ٹھہرو زیادہ پانچ آدمی آ رہے ہیں تو پھر وہ دوبارہ شروع کرنے لگتا ہے اور جو پہلے آئے ہیں وہ بچارے جلدی میں ہوتے ہیں بارہ بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے وہ تو انتظار کر لیں گے یہ میت کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کیا جائے یہ اس کی تکریم ہے اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو یہ تکریم دی ہے اور تقریم کا عالم یہ دیکھیے کہ جنازے کو ایک آدمی بھی اپنی کمر پہ لاد کے لے جا سکتا تھا لیکن چار آدمیوں کو حکم دیا اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہیں تاکہ مرنے والے کو تقریم ملتی رہے اور بلکہ کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا بھی نہ لگ جائے اور پھر یہ تعظیم اور یہ توقیر کہ امام وقت بھی ہو امام کعبہ بھی ہو وقت کا غوث بھی ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور لاش آگے پڑی ہوئی جنازے کو آگے رکھا گیا یہ اس کا پروٹوکول ہے یہ اس کا اس کا اعزاز ہے یہ اس کی تقریب ہے تو دوسری بات جب جنازہ آ جائے تو پھر جو ہے اس میں جلدی کی جائے تاخیر نہ کی جائے ول ائی وجدت ایزا واجد کفن اور جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے یہ چھ چھ سال پانچ پانچ سال منگنیاں رہتی ہیں نہیں جب کوئی معقول رشتہ کف میں مل گیا تو پھر دیر نہ کی جائے فوری نکاح کر دی جائے آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح جو ہیں وہ اتنے زیادہ تاخیر کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے صلاح لا لات و الوسائد واللبن حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا تین چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا کوئی پیش کرے تو موڑا نہیں جائے گا پہلے تکیہ کوئی تکیہ کسی کو دے بیٹھتے ہوتے تو قبول کر لے دوسری بات وہ اور کوئی تیل پیش کرے تو اس کو قبول کر لے عطر وغیرہ یا کوئی تیل واللبن اور تیسرا دودھ اگر دودھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلاسن لا يجوز فی ہنا تین چیزوں کے اندر کھیل کود نہیں ہے ہنسی مزاح میں کوئی بات کہہ دیں آپ لیکن تین چیزوں میں کھیل کود کا اعتبار نہیں ہوگا الطلاق پہلی چیز طلاق میں ہنستے ہنستے مزاح میں طلاق دے دی ہو جائے گی و نکاح بھی اگر کھیل کود میں جو کر لیا تو وہ, وہ بھی ہو جائے گا ولعط اگر غلام کو مزاح کے طور پہ کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا تو ان تین چیزوں کے اندر کھیل نہیں ہوگی جو ہوگا وہ حقیقت ہو حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یہ حضور نے شان فرمایا حق حقن اللہ تعالی او تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے وہ تین لوگ کون سے المجاہد فی سبیل اللہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے。دوسرا ولمک اب الزیع یریید وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زر کتابت دے دیتا ہوں تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے اور وہ کمائی کرے محنت کرے اللہ اس کے رزق میں برکر ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے اور تیسرا شخص ون ناک الزی یریید الفاف وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اللہ میرا نکاح ہو گیا میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا خیال کو بہکنے نہیں دوں گا تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں سلاست اللہ کس بان المس کے یوم القیامہ یاقبے تو تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے کستوری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رش کریں گے جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رش کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص کون ہے عبد حق اللہ و حق کا موالی ہے وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا اللہ اکبر دونوں کے حق ادا کے حضرت رابع بسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مسلح بچھا کے کہتی کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا اب میں حقیقی مالک کی حضور آنے لگی ساری رات مسلح پہ گزار تھیں اور اللہ نے وہ درجہ طا کیا حضرت رابع بسیہ سلام اللہ علیہ کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی اللہ اکبر تری غلامی پہ آزادیاں قربان ایک شخص وہ و راج الن یوم و قوم وہ بے راضون اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں خوش بھی ہیں امامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک امامت سغرا ایک امامت کبرہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرہ چھوٹی امامت اور یہ جو تخت و تاج ہے حکومت ہے یہ امامت کبرہ ہے بازیر میں رکھے تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا اور جو مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا ان سے دونوں مراد ہے جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے قوم اس پہ راضی بھی ہے قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اور جس جو ہے وہ امام کو امام وقت کو جس حاکم کو اس کی ریایہ ہے وہ برا کہتی ہیں اور دعا مانگنی کہ اللہ اس کمینے سے جان چھوٹ جائے تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن تو جو شخص امامت کے مسلح پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبھایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی سارے اس کو دعائیں دیتے تھے نو نے عدل کیا حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے اور حضول کرتے تھے مجھے فخر آیا کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں اس بات پہ مجھے ناز ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کے اوپر عدل تو نظر ہی نہیں آ رہا آج انفرادی سطح سے لے کر کے آگے تک چلے جائیں تو آج تو ہم انتہائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں دوسرا وہ شخص و راج الن یوم کومن واضوم اور تیسرا شخص و راج الن یوناد بسلاۃ الخم سے فیق اور تیسرا وہ شخص جو نور کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا وہ شخص ہے کہ جو صبح و شام مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے زان دیتا ہے مزن کو اللہ تعالی قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے ٹبے پہ بٹھائے گا حضرت انس روایت سلاسۃومل اللہ ذیل قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ کون سے ہیں واسل رحم یزید اللہ فی رس کے ہی جل پہلا شخص جو سلا رحمی کرتا ہے جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹنے دیتا اس کو جوڑتا ہے سل من خاتا کا واطے من کا آزور نے حکم دیا رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو دو قدم پیچھے ہٹے گا میں دس قدم پیچھے ہٹوں گا میں بڑا غیرت مند ہوں اور یہ نہ کہ یہ کہ دو قدم پیچھے ہٹے گا میں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا میں پیچھے بھاگ کے آؤں گا بھاگ ہاں کدھر بھاگتا ہے ایک دن تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا اتنی محبت کروں گا ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ یہ کہو یہ نہ کہ دو قدم پیچھے ہٹو گے تو میں دس قدم پیچھے ہٹوں گا پھر کیا ہوا تو ہٹنا جتنا مرضی ہٹ میں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا تو یہ ہے جو شخص رحمی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میری رزق میں برکت ہو وہ سلا رحمی کیا کرے سلا رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے تو ایک وہ شخص ذیل عرش میں ہوگا جو سلا رحمی کرتا ہے دوسرا و امراتن ماتا زو جوہا و تارا کا فقالت اے تامن سگارن فکالت لا تزوجو اکیم و علا یموت و اللہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پال لوں گی اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس نے ان کو پال لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا وہ عورت جس نے اپنی خاشات کو روکا رکھا پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اللہ اللہ اکبر اور تیسرا شخص وہ عبد سنع طعاما انفذ ظف ظیفہ و احسن نفقتہ فدا علیه الیتیم والمسکین فاتمهم لوجه اللہ عز وجل وہ شخص کے جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا تو اس نے یتیموں کو عزت دی مسکینوں کو عزت دی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے گا اس عنوان سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے سلاستن من الجاہ تین چیزیں جاہلیت سے ہیں اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ان کا تعلق جہالت سے ہے الفخر و بال احصاب وطان و انصاب و ایک حسب و نصب پہ اترانا میں فلاں ہوتا ہوں میں فلاں ہوتا ہوں اس بات پہ اترانا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اور دوسرا وطان و فل انصاب نصب میں کسی کو تانظ نہیں کرنا کہ تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے آج کل ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں بستیوں میں امیر غریب کی تقسیم چودھری کمی کی تقسیم یہ جو ساری جو تقسیمات ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہے اسلام ان کی حوصلہ شک نہیں کرتا حضور نے حجت الوداع کے موقع پہ جو منشور انسانیت دیا اس میں واضح بیان کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر, پر، عربی کو اجمی پر اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ان نہ اکرم اکم لیکن لوگ برادریوں پہ نازہ ہیں خاندانوں پہ نازہ حالانکہ یہ برادری اور خاندان جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں یہ تفاخر کے لیے نہیں ہیں لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پہ لیا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے تان و تشنی کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے حضور نے فرمایا یہ جہالت ہے اور یہ تین چیزیں جو ہیں جہالت سے ہیں پہلی چیز الفخر و اپنے حسب پر فخر کرنا اور دوسرا وطان و انصاب جو ہے وہ نصب کے اندر تانظر زنی کرنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہہ دیا غالب نضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے تو بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا حضور کی خدمت میں آئے تو رو پڑے حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا عرض کی حضور آج مجھے اس معاشرے میں بتانا دیا گیا میں جس گاندھر غلازت سے نکل کے آیا تھا وہاں تو تھی ذلت لیکن یہاں تو اسلام نے مجھے عزت دی لیکن آج یہاں بھی میں پریشان ہوا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ابو ذر کو کہو کہ یہ تانا آ کے اپنے نبی محمد کو بھی دے اس لیے کہ میں جن عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت ام ایمن ہے اور ان کا رنگ سانولا تھا اس لیے اگر یہ چیز تانے کے طور پر کہی جا سکتی ہے تو جا کے ان کو کہو کہ یہ اپنے نبی کو بھی آ کے پھر کہے تو حضرت ابو عزر غفاری ردی اللہ تعالیٰ انہوں کو جا کے جب حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ اتنے پریشان ہوئے بلکہ اپنا جوتا اتار کے ان کو دیا کہا میرے منہ پہ مار جس سے میں نے یہ کہا تھا تو نصب کے اندر کسی کو تانا زنی کرنا یا اپنے حسب پہ ترانا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اس شخص کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے نصب پہ تراتا ہے یا کسی شخص کے نصب پر اس کو کمینگی کا تانا دیتا ہے تیسری بات و نیا تو اور یہ بیمار معاشرے میں پائی جاتی ہے یعنی وین کرنا جب کوئی شخص فوت ہو جائے یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید یہ بڑا کمال ہے اور کسی میت پر بہت زیادہ رونا دھونا ہو اور چیخو پکار اور بین ہو تو عورتوں کے اندر اس کو کمال سمجھا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہیں سلاست من مکار مل اخلاق اند حضرت انس سے روایت ہے جو تین چیزیں ہیں وہ اچھے اخلاق سے ہیں تین چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں انتاف و امن ظالما کا جو تیرے پہ ظلم کرے تو معاف کرتے یہ بڑے پن ہونے کی دلیل ہے اخلاق عالیہ کی بات ہے دوسری بات جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھرتے تمہیں ضرورت پڑ گئی کسی کے پاس گئے رشتہ داری تھی دوست دوستانہ تھا اس مشکل وقت آپ کے کام نہ آیا وہ اب اس کو مصیبت پڑی تو وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بات کو یاد رکھا آپ نے اس کو خالی لٹایا یا تان و تشنی کی کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی تیرے پاس آیا اب سنا پھر نہیں نہ اس کو یاد دلانا ہے اگر انسان ہوا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے اس بات کا اور اگر انسانیت نہیں ہے تو جتلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ تم نے اللہ سے جت پانا ہے تو نہ اس کو خالی موڑے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت میں پھنسا تھا تو اس نے میرے پہ ترس نہیں کیا تھا تم اس کی جھولی بھرو یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا نہیں یہ اچھے اخلاق سے اور مکار میں اخلاق سے اور تیسرا جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس کے ساتھ سلا رحمی کرے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سلاست لا ترا آنار یوم القیام کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی تین لوگوں کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی پہلی آنکھ کون سی این بقت بکت بنخش یا تلّ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس بال کی جڑ بھی بگھی ہوگی وہ بال بھی اس شخص کی شفات کرے گا لا خیر فی اینن لا تب کی من خشیت اللہ امام ابو نیم نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں ہے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے بلکہ فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو رویا کرو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرتِ داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر مقدر پہ روئے کہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ رونا چاہتا پھر بھی آنکھ نمناک نہیں ہوتی ہے پہلے وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے وہ عن حراست فیصب اللہ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے پیرا دیتی ہے وہ عین غدت من مہار اور وہ آنکھ اللہ کی حرام کردہ جگہوں سے بچتی ہے اپنے آپ کو روکتی ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں نظر نہیں اٹھتی ہے یہ تین آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گے سلاسۃن لا یس تخوق کے ہند اللہ منافق تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی حلقہ نہیں جانتا وہ تو تین چیزیں تھیں جو پیچھے ساری گزری یہ تین لوگ ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا وہ کون کون سے زوشی فی اسلام جس نے اسلام میں بڑھاپے کو پا لیا جو بوڑھا ہوا بوڑھے کے حق کو منافق نہیں جانتا باقی ہر مومن جانتا کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے امام ابو نیم نے لکھا ہے جو شخص اسی سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے اور جو شخص نوے سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا تو, تو بخشا ہوا ہی ہے اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر لے اس کو جنت میں لے جائے یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑھے کے اوپر حضرت بائیسامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ سناؤ کیا حال ہوا کہا اللہ نے کرم کر دیا کہا کیسے کہا جب میں اس کے رو برو پیش ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیز پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ تعالی نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی تو بوڑھے کی عزت اور تکریم یہ ایمان کی علامت ہے اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا وزول علم اور دوسری بات علم والا شخص عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کرتے تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے یہ بات آپ کو بتاؤں جو منافقانہ روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے حتی تل ہی تان فل یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا عل علماء, علماء نبیوں کے وارث ہیں کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی سلطان محمود غزدوی اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ شاعری علماء نے خود نہ حدیث گھڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث اتنا بڑا اعزاز دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا سلطان ہے یا کوئی اور تیسرا اس کو شک قیام قیامت کے بارے میں رہتا تھا یہ زندگی کے حالات ہیں ایک دن بادشاہ نکلا آگے خادم سونے کا شما دان لئے چل رہا ہے اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیا کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے پھر آ کے یاد کرتا ہے بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی دل پسیجا وہ سونے کا شمادان طالب علم کو دے دیا طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے بادشاہ واپس آیا سویا مقدر جاگے آقا کی زیارت نصیب ہوئی اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا اے سبکت گیند کے بیٹے محمود آج نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کے دن میں تیری شفات کروں گا حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تین شک بھی دور کیے جنت کی بشارت بھی عطا فرما. تو کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان نشینی کا اعزاز رکھتے ہیں حضرت مولا کائنات سید نل المرتضا فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا مال جو ہے یہ فرون اور نمرود کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہے تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا وہ امام و اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے امام مقصط ہے عادل قاضی ہے تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے ال ان ہنا سلطان عل کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شاہ کی ایک قطع ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے حضرت ابو ذرغ فارد عدی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یمز ولا یوزکیم ولام عذابن تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا انہیں پاک بھی نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں والم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا نہ اللہ ان سے کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا وہ تین شخص کون ہیں المش بل جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے پہلا شخص ہو دوسرا شخص ول منان اللہ شہن اللہ منا ہو وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے جو خیرات دے کے صدقہ دے کے زکوٰۃ دے کے مال دے کے کوئی دان کر کے احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ جلا شان قیامت کے دن اس کو پاک کرنا اس پہ رحمت کی نظر کرنا اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا اور تیسرا شخص بِالْحَلَفِ وہ شخص کے جو جھوٹی کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے اس کی خیرات کرتا ہے وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل شان ہو اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اس طرح حضرت ابو حرارہ نے حضور سے تین اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے سلاست اللہ محم اللہ یوم القیامہ ولاکیم حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ بہن فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا تین اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا وہ کون ہے شیخن زانن پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی ہڈیاں تے اڑ گیا میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے قبر میں ٹانگے ہیں بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں پاک بھی نہیں کرے گا اس سے کلام بھی نہیں کرے گا ایک بوڑھا زانی وہ مالکن کزا بن جھوٹا حکمران وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ آئل اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد ہی فرمائے گا جب ازرائیل سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا تکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں کوئی نہیں اٹھے گا پھر فرمائے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں تو کوئی نہیں اٹھے گا پھر فرمائے گا ان المالک میں بادشاہ ہوں تکبر مجھے کو زیبا ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارہ نہیں کرتا الکبریا اور داٮٔی اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا لیکن جو شخص غریب ہو مسکین ہو اور پھر تکبر کرے وہ اور زیادہ مکرو ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اللہ ت اسی طرح دو ایک اور فرامین آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں حضرت ابو موسا شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سلاسۃن یو اجرہم مرتین ہوں ذرا دیکھیے اس کی کرم نوازیت تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دو بار عطا فرمائے گا رو روزے کا ایک بار اجر دے دیا پھر دے گا نماز کا جر دے دیا پھر دے گا حج کا جر دیا پھر دے گا ہر عمل کا اجر دو دو بار دے گا وہ لوگ کون ہیں سنو ذرا رجل من اہل الكتاب آمن بے نبی و ادرک نبی صلی اللہ علّم و آمن بہی و تباہ و صدا کا فلاح پہلا وہ شخص جو اہل کتاب سے تھا اپنے نبی پر ایمان لایا پھر حضور بھی آ گئے پھر اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی قبول کیا اور حضور کی اتباع کی اور حضور کی تصدیق کی پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان بھی ہوا پہلے یہودی تھا پھر اسلام کے دامن میں آیا حضرت ابوسا کو بھی مانتا ان کی شریعت پہ بھی عمل کیا پھر حضور کی شریعت پہ بھی عمل کیا جس حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں کعبہ بار ہیں یا دیگر لوگ تو اللہ تعالیٰ جل شاہ نوک قیامت کے دن اس شخص کو دو راجر دے گا دوسرا شخص وہ ابد الملوکن حق اللہ و حق سیدی فلاح ہوا وہ غلام جو کہ اپنے آکا کا نوکر ہے آقا کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور مسلے پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اللہ ہر عمل کو اس کے دور دورہ جاتا فام آئے گا اور تیسرا شخص کانت لہو کانت ف آسنا غزہ ادبا ف آسنا تادی بہا وہ اللہ ف آسنا تعلیم آت کہا وہ تجو جہا فلاح اجران جس شخص کی ملک میں کوئی لونڈی تھی اس نے اس کو غذا دی کپڑا پہنایا لباس دیا تربیت کی اس کو تعلیم دلوائی پھر اس کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر دیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو راجہ رطا فرمائے گا اللہ اکبر اب ذرا ایک اور حدیث سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کی کرم نوازیاں کیسے برس رہی ہیں آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے پہلا شخص قام من کام التل کتاب اللہ وہ شخص جو رات کو اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے دوسرا شخص وہ راج الن تصدا کا سدا من شمال وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تیسرا شخص وراج الن قان عفی فن ہضما صحاب ہو فستقبل وہ شخص کے جو کسی محاذ پہ ڈٹا ہوا تھا سارے لوگ بھاگ گئے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا رہا حضور مائے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ عطا فرمائے آپ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا, رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا